علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ شرا کا آغاز ہے انیس ماں ستارہ ہے پہلی پانچ حایتیں تلاوت کر رہا ہوں سیم تل کا آیات تل المبین لعل تباقع مفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية خلط ظلت فظلت أعناكم لها خاضئين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدت کنز ایمان یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتارے کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی یعنی قرآن پاک کی جس کا اعزاز ظاہر ہے اور جو حق کو باطل سے ممتاز کرنے والا ہے اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ رحمت و کرم خطاب فرمایا کہ کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے یعنی جو اہل مکہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی تو حضور پر ان کی محرومی بہت شاک ہوئی اس پر اللہ نے یہ کے کریمہ نازل فرمائی کہ آپ اس قدر غم نہ کریں فرمایا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں اور کوئی معاشیت و نافرمانی کے ساتھ گردن نہ اٹھا سکے اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں یعنی دم بدم ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے کہ جو مؤزب و تذکیب اور وحی نازل ہوتی ہے وہ اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں مزید پانچ آیات فقد مَا بِهِ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے کی کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے وہ ربو کا موسا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسا کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا تو یہ آیات نمبر چھ سے دس تک تلاوت ہم نے کیا ہے فرمایا گیا تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے ٹٹھے کی یعنی مراد یہ کہ یہ و ہے اور اس انداز اور اس, انزار ہے اس میں انزار ہے ڈرانا ہے کہ روز بدر یا روز کی روزے کی آمد روزے بدر یا روزے کی آمد جب انہیں عذاب پہنچے گا تب انہیں خبر ہوگی کہ قرآن اور رسول کی تقزیب کا یہ انجام ہے تو فرمایا کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے یعنی قسم قسم کے بہترین اور ناخ نباتات پیدا کیے اور امام شعبی نے کہا کہ آدمی زمین کی پیداوار ہے جو جنتی ہے وہ عزت والا اور کریم اور جو جہنمی ہے وہ بد اور لعین ہے فرمایا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اللہ کے کمال قدرت پر اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے انہیں کافروں سے انتقام لیتا ہے اور مومنین پر رحمت کرتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسا کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا سنا چی آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر پندرہ تک خلاوت کر رہا ہوں قَوْمَ فِرْعَوْنَ جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہ ڈریں گے رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے الہارون اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو تارون تو کو بھی رسول کر اور ان کا پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دے بیاتی ان محکم مستم فرمایا یوں نہیں تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں تو یہ پانچ آیات مقدسہ ہم نے تلاوت کی جس میں درس یہ دیا گیا جو فرعون کی قوم ہے یعنی جنہوں نے کفر و مہاسی سے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اور انہیں طرح طرح کی عزائیں پہنچا کر ان پر ظلم کیا اس قوم کا نام کبد ہے اور حضرت موس علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کہ انہیں ان کی بد کرداری پر زجر فرمائیں تو فرمایا کیا وہ نہ ڈریں گے یعنی اللہ سے اور اپنی جانوں کو اللہ پر ایمان لا کر اور اس کی فرما برداری کر کے اس کے عذاب سے نہ بچائیں گے اس پر حضرت موسی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی عرض کی کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے یعنی ان کے جٹلانے سے میرا سینہ سنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی یعنی گفتگو کرنے میں کسی قدر تقلف ہوتا ہے اس اقدے کی وجہ سے جو زبان میں جو ہے وہ چھوٹے جب ہوتے تھے تو منہ میں انگارہ آگ کا انگارہ رکھ لینے سے ہو گیا تھا تو فرمایا کہ گفتگو کرنے میں کسی قدر تقلف ہوتا ہے تو میری زبان نہیں چلتی تو تو ہارون کو بھی رسول کر تاکہ وہ تبلیغ رسالت میں میری مدد کریں تو جس وقت حضرت موس علیہ السلام کو شام میں نبوت ادا کی گئی اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے تو فرمایا اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے کبتی کو مارا تھا تو حضرت موسا علیہ السلام کے واقعات ہم پہلے بھی عرض چکے ہیں کہ کبتی کو انہوں نے جو ہے وہ ایک گونسا مارا تھا اور ان کے مکے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ مر گیا حضرت ممور علیہ السلام کا گھوسا وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا حالانکہ آپ اس لیے اس سے مطلب دور کر رہے تھے کہ وہ ایک بنی اسرا کو مار رہا تھا آپ نے اسے بہت روکا جب وہ نہیں رکا تو آپ نے ایک ہاتھ لگا دیا اب وہ برداشت کر رہا سکا مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں یعنی اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں فرمایا یوں نہیں یعنی تمہیں قتل نہیں کر سکتے اور اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی کر دیا اور دونوں کو حکم دیا کہ میری آیتیں لے کر جاؤ تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں یعنی جو تم کہو اور جو تمہیں دیا جائے سنا چی آئی نمبر سولہ سے بیس تک تلامت کرتا ہوں فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رسول رَبِّ فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہاں کا ان ارسل معنا بني کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے علم نربك فينا من عمرك بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے وفا الفاط الْكَافِرِينَ اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم نا شکر تھے موسا نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی تو یہ پانچ آیات ہم نے دلاوت کی ہیں ان میں یہ درج دیا گیا ہے تو فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہاں کا کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے تاکہ ہم انہیں سرزمین شام میں لے جائیں تو فراون نے چار سو برس تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تیس ہزار تھی اللہ کا یہ حکم پا کر حضرت موس علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے آپ پشمینہ کا جبا پہنے ہوئے تھے دستے مبارک میں آسا تھا اصا کے سرے میں زمبیر لٹکی ہوتی جس میں سفر کا توشا تھا اس شام سے آپ مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام وہی تھے آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تو مہاری تلاش میں ہے جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں قتل کرے گا لیکن حضرت موس علیہ السلام ان کے یہ فرمانے سے نہ رکے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ دے کر شب کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے دروازہ کٹکھٹایا پوچھا آپ کون ہیں تو فرمایا موسا رب العالمین کا رسول فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ بلائے گئے آپ نے پہنچ کر اللہ کی رسالت ادا کی فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ معمور کیے گئے وہ پہنچایا تو فرعون نے آپ کو پہچانا اللہ اکبر تو بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے تو مفترین نے کہا ہے کہ تیس برس گزارے تھے اس زمانے میں ادرتی مس علیہ السلام پھر کے لیے باسک پہنتے تھے اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے اور اس کے فرزند مشہور تھے تو فرمایا اور تم نے کیا اپنا وہ کام, کیا وہ اب کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا یعنی کبتی کو قتل کیا اور تم ناشکر تھے کہ تم نے ہماری نعمت کی سپاس گزاری نہ کی اور ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا یہ فرون بول رہا ہے تو مرف علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی یعنی میں نہ جانتا تھا کہ گوسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا میرا مارنا تعزیب کے لیے تھا قتل کرنے کے لیے نہیں تھا چنانچہ چی نمبر اکیس سے پچیس شراوت کر رہا ہوں فف خم فو تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا وَطِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّاً عَبَدْتَ <إِسْرَائِيل> اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تون نے غلام بنا کر رکھے بنی الْعَالَمِينَ پھر آؤن بولا اور سارے جہاں کا رب کیا ہے کول رب سم اور موسا نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اگر تمہیں یقین ہو کو علی منہ لہو السمی اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں تو یہ پانچ آئےتے ہیں فرمایا گیا تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا حضرت موس علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جب کہ تم سے ڈرا کہ تم مجھے قتل کرو گے اور شہر مدین کو چلا گیا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا مدین سے واپسی کے وقت حکم سے یہاں یا نبوت مراد ہے یا علم تو فرمایا اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تو نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے رکھا کھلایا پنایا کیونکہ میرے تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ان کی اولادوں کو قتل کیا یہ تیرا ظلم عظیم اس کا باعث ہوا کہ میرے والدین مجھے پرورش نہ کر سکے اور میرے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس رہتا اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے فرہن حضرت موسی علیہ السلام کی اس تقریر سے لاجواب ہوا اور اس نے اسلوب کلام بدلا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کی فراؤن بولا اور سارے جہاں کا رب کیا ہے جس کے تم اپنے آپ کو رسول بتاتے ہو تو حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اگر تمہیں یقین ہو یعنی اگر تم اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے ای کون اس علم کو کہتے ہیں جو اس سے حاصل ہو اس اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں ممکن نہیں کہا جاتا چنانچہ آئے نمبر 26 سے 30 تک دلاو کر رہا ہوں ربا کم الادین موسا نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رسول بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے اول ربل مشرقی نہ تم پر مورسا نے فرمایا رب مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں عقل ہو بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں تو یہ پانچ آیات مزید تراوت کی ہیں ان میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ موسا نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا اس میں مراد کیا ہے یعنی اگر تم دوسری چیزوں سے اس کی دلال نہیں کر سکتے تو خود تمہارے نفوس سے اس کی دلال پیش کیا جاتا ہے اپنے آپ کو جانتے ہو پیدا ہوئے ہو اپنے باپ داداؤں کو جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے تو اپنی پیدائش اور ان کی فنا سے پیدا کرنے اور فنا کر دینے والے کے وجود کا ثبوت ملتا ہے اللہ اکبر بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے تو فرعون آؤں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو خارج عقل کہتا تھا اور حقیقت اس طرح کی گفتگو اجز کے وقت آدمی کی زبان پر آتی ہے لیکن حضرت موس علیہ السلام نے فرض ہدایت و ارشاد کو الا وج ہل کمال ادا کیا اور اس کی اس تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود پھر مزید بیان کی طرف متوجہ ہوئے حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا رب مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کیونکہ پورب سے آفتاب کا طلوع ہونا مغرب میں غروب ہو جانا اور سال کی فصلوں میں ایک حساب معین پر چلنا اور ہوا اور بارشوں وغیرہ کے نظام یہ سب اس کے وجود و قدرت پر دلالت کرتے ہیں اگر تمہیں عقل ہو تو اب فرعون متحر ہو گیا اور آثار قدرت الہی کے انکار کی راہ باقی نہ رہی اور کوئی جواب اس سے بن نہ آیا تو بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا تو فرعون کی قید قتل سے چبتر تھی اس کا جیل خانہ تنگ و تاریخ امی گڑا تھا اس نے اکیلا ڈال دیتا تھا نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی دی نہ کچھ نظر آتا تھا اللہ اللہ اللہ تو حضرت موس علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں جو میری رسالت کی دلیل ہو مراد سے موجزہ ہے تو اس پر, اس پر فرعون نے کیا کہا چنانچہ مزید پانچ آیات لامت کرتا ہوں بھی کہا تو, ہو تو موسا نے اپنا اثر ڈال دیا جب ہی وہ سری ازبہا ہو گیا يده فإذا هي اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی جب وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جد مگانے لگا حوله بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے تب تمہارا کیا مشورہ ہے تو یہ جو پانچ آیتے آپ نے سنی ہیں سلاوت کی دی گئی ان میں درج کیا گیا کہ کہا تو لاؤ اگر سچے ہو نے بولا تو موسا نے اپنا اثر ڈال دیا جبھی وہ سری ازدہا ہو گیا یعنی اصا ازدحا بن کر آسمان کی طرف بقدر ایک میل کے اڑا پھر اتر کر فرعون کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے موسا مجھے جو چاہیے حکم دیجئے فرعون نے گھبرا کر کہا اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا اس کو پکڑو حضرت موسا علیہ السلام نے اس کو دستے مبارک میں لیا تو مسل سابق اصہ ہو گیا فرعون کہنے لگا اس کے سوا اور بھی کوئی موجودہ ہے آپ نے فرمایا ہاں اور اس کو ید یدہ دکھایا اور اپنا ہاتھ نکالا یعنی مطلب گری میں ڈال کر اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا اس سے آفتاب کی سی ظاہر ہوئی بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے تب تمہارا کیا مشورہ ہے کیونکہ اس زمانے میں جازو کا بہت پرواز تھا اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موس علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے چنانچہ مزید جو ہے وہ پانچ آئے سے تلاوت کر رہا ہوں آیت نمبر چھتیس سے چالیس قالو اور وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں یا آئے کل علیم کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو کولوم تو یوم معلوم تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر وقیل مجتمعون اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے لعلنا نتبع هم شاید ہم ان جادوگروں ہی کی بھی کریں اگر یہ غالب آئیں تو ان پانچ حایتوں میں یہ درج دیا گیا ہے وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئے ہر بڑے جادوگر دانا کو یعنی جو علم شہر میں بقول ان کے حضرت موسی علیہ السلام سے بڑھ کر ہو اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت مصع علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ حضرت موسی علیہ السلام کے لیے حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں لہذا نبوت کی دلیل نہیں تو فرمایا تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر وہ دن فر اونوں کی عید کا تھا اس مقابلے کے وقت کے لئے وقت جو ہے وہ چاشت کا مقرر کیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو گئے تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں کون غالب آتا ہے شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے مقصود ان کا جادوگروں کا اتفاع کرنا نہ تھا بلکہ غرض یہ تھی کہ اس ہلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع سے روکیں مزید پانچ آیا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 الق ہوں کو ع بون تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے ف القموسا ایسا ماسکون تو موسا نے اپنا اثر ڈالا جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا تو ان پانچ آیات میں درج دیا گیا ہے کہ جب جادوگر آئے پھر جب جادوگر آئے پھر, آئے پھر آؤ سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے تو بولا ہاں اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے یعنی تمہیں درباری بنایا جائے گا تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی سب سے بعد تک دربار میں رہو گے اس کے بعد جادوگروں نے حضرت موس علیہ السلام سے ارض کیا کہ کیا حضرت پہلے اپنا اثر ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنا سامان سہر ڈالیں موسا نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے تاکہ تم اس کا انجام دیکھ لو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے اللہ اللہ یعنی انہیں اپنے غلبہ کا اطمینان تھا کیونکہ شہر کے, کے امال میں جو انتہا کے عمل تھے یہ ان کو کام میں لائے تھے اور یقین کامل رکھتے تھے کہ اب کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو موسا نے اپنا اثر ڈالا جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا یعنی جو انہوں نے جادو کے زور سے بنائی تھی یعنی ان کی رسیاں اور لاٹیاں جو جادو سے اززہ بن کے دوڑتے نظر آتے تھے حضرت موسا علیہ السلام کا بن کر ان سب کو نگل گیا پھر اس کو حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ مثل سابق اصح تھا جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے مزید پانچ آیتیں سنیں آئے تھے سَاجِدِينَ اب سجدے میں گرے کال منا جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے اب بی موسا و ہارون جو موسہ اور ہارون کا رب ہے خلا کم اجمائی فراؤن بولا کیا تم اس پر ایمان لائے کبڑی سے میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تو اب جانا چاہتے ہو مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا موم کو بولے کچھ نقصان نہیں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں کیا بات تو یہ پانچ آیات مزید آپ نے سنی ان میں یہ درج دیا گیا ہے کہ پھر بولا درج دیا گیا کہ اب ہم اب سجدے میں گرے جادوگروں نے جب دیکھ لیا کہ حضرت مس علیہ السلام جادوگر نہیں یہ تو موجودہ ہے تو کیونکہ جادوگروں پر جادو تو نہیں ہوتا اگر وہ جادو ہوتا تو جادوگروں کو تو پتہ لگ جاتا وہ تو حضرت مس علیہ السلام کا موجودہ تھا تو موجودہ دے کر جادوگر سمجھ گئے کہ اگر یہ جادوگر ہوتے تو ہمیں تو پتہ لگ جاتا چنانچہ وہ ایمان لے آئے وہ سمجھ گئے کہ یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں اب قرآن کہتا ہے سجدے میں گرے جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے جو موسا اور ہارون کا رب ہے مہان اللہ یعنی اے فرعون ہم تجھے خدا نہیں مانتے بلکہ حضرت موس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا کو ہم نے رب مانا ہے تو فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یعنی تم کیا میری بغیر اجازت کے کسی اور رب پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں اس لیے وہ تم سے بڑھ گئے یعنی اس نے یہ الزام لگا دیا کہ جادوگروں تمہارے استاد تو حضرت مس علیہ السلام ہیں تم تو آپس میں ملے ہوئے تو اب جانا چاہتے ہو یعنی تمہارے ساتھ کیا جائے یعنی جاننا چاہتے ہو مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا تو اس سے مقصود یہ تھا کہ عام خلق ڈر جائے اور جادوگروں کو دیکھ کر لوگ حضرت موسی علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں وہ بولے کچھ نقصان نہیں یعنی خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے ہمیں کچھ نقصان نہیں کیوں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں یعنی ایمان کے ساتھ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے تم ہمیں اس طرح مارو گے تو ہم تو شہید ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم ہمارا درجہ ہوگا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں تو دیکھیے جب تک وہ کافر رہے بزدل رہے لیکن ابھی ایمان ایماندار اور ایمان نے ان کو اتنی طاقت دے دی کہ جھوٹے خدا کے منہ پر اس کو جو ہے وہ تانگ کرنے لگے اور اس کا انکار کرنے لگے تو پتہ لگا کہ کفر میں بزدلی ہے اور ایمان میں جو ہے وہ طاقت ہے بہادری ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ مزید پانچ آیات سماج فرمائے اِنَّا ہمیں تما ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے موسا دیس بعن اور ہم نے موسا کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے اصل فرو فل مدا اناشرین اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے اول شر لشر زی متم لشر زی متم پلی یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں یہ مطلب جو ہے مزید پانچ آیات آپ نے سنی ہے ان میں دیا گیا فرمایا گیا کہ ہمیں تماہ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تو رعیت فرعون میں سے یا اس مجموعے کے حاضرین میں سے اس واقعے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام نے کئی سال وہاں اقامت فرمائی اور ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے لیکن ان کی سرکشی بڑھتی گئی تو فرمایا اور ہم بے موسا کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکلے اللہ اکبر انہیں یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے لے نکل بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے یعنی فرعون اس کا لشکر پیچھا کریں گے اور تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہوں گے ہم تمہیں نجات دیں گے اور انہیں غرق کریں گے اب فراؤنڈ نے شہروں میں جمع کرنے والے بیجے انہیں یعنی لشکروں کو جمع کرنے کے لیے جب لشکر جمع ہو گئے تو ان کی کسرت کے مقابل بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی معلوم ہونے لگی سنانچے فرعون نے بنی اسرائیل کی نسبت یہ کہا کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں یعنی ہماری مخالفت کر کے اور بے ہماری اجازت کے ہماری سرزمین سے نکل کر وہ ہمارا دل جلاتے ہیں سنانچہ مزید پانچ حاصل اور بے شک ہم سب جو کنہیں ہیں فخر جن تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں وقونو ذو ومقام کر ومقام کریم اور خزانو اور عمدہ مکانوں سے فز لکوا امرتنا بنی اسرائیل ہمیں ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو فاتبعو مشرقیق تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا دن نکلے تو یہ مطلب مزید پانچ آیات ہیں جن میں یہ دیا گیا ہے اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں یعنی مستعد ہیں اور ہتھیار بند ہیں تو ہم نے انہیں یعنی فرعونیوں کو باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو یعنی فرعون اور اس کی قوم کے غرض کے بعد تو فرعونیوں نے ان کا تحقب کیا دن نکلے تو یہ ساٹھ آیات مقدسہ ہو گئی ہیں ان اللہ مزید آیت نمبر 61 سے ہم کل درس کا ان اللہ پہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. جزاکم اللہ جزاک میرا